ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلنا ومن يذلله فلا هابجنا وأشهد أن لا جلال إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تبابه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا عجو الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا فكيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله خان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يوقع الا الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما الله اكبر فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع الذين من الشيطان الرجيل بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يدروا عليهم آياته وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ام مُبِينٍ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھی یہ سور آل عمران کی ایکد پاوت کی گئی ہے جو آج خود بھی ایک موضوع ہے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں پر جہاں بہت سارے انعامات اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و وارن کیا ہے ان میں ایک بہت بڑا اور عظیم ترین فضل یہ ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے رب العالمین نے فرمایا نقد امن علامہ جس بات اصیح مرسول الفسین اللہ رق العالمین نے مومنوں پر بڑا فضل ور کیا ایک پوری کائنات پر اللہ نے فخر کیا اور خاص طور سے مومنوں پر لقدمند نغمہ مومنین از بات حفیح رسول امین الفسم اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا ہے بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر مومنین پر اقبات حیم رسول امین الفسم کی ان سب سے اونچے حسب نسل اور خاندان سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور سب سے اونچا مقام و مرتبہ آپ کا رہا اللہ پردا کے من ان سے انسانوں میں ان سے افسر اور بہتر کوئی اور دوسرا نہیں تھا اسی لیے اقبام احمد بن امبر رحمتہ اللہ علیہ اپنی مسرت کے اندر نقل کرتے ہیں اکن کا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اناہ ان محمد اقن کا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے پیدا ہونے والے جتنے انسان تھے انسانوں کو پیدا کرنے کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دل کو دیکھا فتح رافی قلو عبل اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا اور ان کا جائزہ لیا تو آپ حضرت محسوس کہتے ہیں فوج ادا صلبہ محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قولو عبل تو قیامت پر آنے والے کتنے انسان تھے تمام کے دلوں میں سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے پایا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں سب سے اچھا دل آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو اللہ تارا نے سب کو چھوڑ کر کے آخری نبی کو اپنے لیے چن لیا رحمت کلیہ امیر بنانے کے لیے تمام نبیوں کا سردار بنانے کے لیے تمام انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پختہ رحو ہی اللہ تعالیٰ نے نبی رحص شاہ کو اپنے لیے منتخب کیا وہ اللہ ہی اور پھر اپنی رسالت لے کر کے اپنا پیغام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے بندوں تک آپ بھیجا اور پھر اس کے بعد سوکھ بارہ ترا فری قروب احباب پھر اس کے بعد نبی احسرا شاہ اور دیگر انبیاء کے دلوں کو الگ کر لینے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کا جائزہ لیا دوبارہ جب تمام انسانوں کے دلوں کا جائزہ لیا تو نبی مسعود علی اللہ تعالیٰ نہ کہتے فاوا شادہ قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد یہ تمام اولین والآخرین میں انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا دل صحابہ صحاب رام اللہ باہر کا پایا آ? اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے دل جن کو جو جن کے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو آخری نبی محمد سلم کی صحبت اور آپ کی نسرت اور مدد کے لیے منتخب کر لیا تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا اس بات ان کو انف اور آخری نبی میں آ کر کے لوگوں کو چار باتوں کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ خاص فرماتے ہیں یسرو ارے آیا ویوسکی وز محمود کتاب اولمت <وَلْحِكْمَة> اور فری نبی جب آئے تو ہمارے بندوں کو یہ سنوا رہے پہلا کام تو یہ تھا کہ ہمارے نبی ہماری آزاد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی آزاد کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دے اور نمبر دو ویو شکی اللہ ہمارے نبی آ کر کے لوگوں کو ہر قسم کے گناوں اور براہوں سے پاک اور صاف کریں گے نمبر تین وہ اللہ محمود کتاب حس اللہ کی تعلیم دے گی اور حکمت اور چوکی کی ہمارے نبی حکمت یعنی سنت کی تعلیم دے گی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام صاحب کے مطابق شاخرمایا رَحْمَةً اللہ اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو پوری جہاں جہاواز، پورے جہاں کے لیے اپنی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اسی لیے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ابن سعاد رحمت اللہ اپنی سب تا کے نقل کرتے ہیں نبی رحصاخ سامنے خواہ پر شاط روایا یا ایو الناس یا الناس، انما انا رحمت محدا آج اے دنیا کے لوگوں سن لو انحمۃ المحداس میں تمہارے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں اور میں تمہارے لیے محدات بن کر کے آیا ہوں جب یہ رہی سرا نے اس حدیث کے اندر اپنی دو خوبیاں بیان کی ہیں ایک تو انمت ال میں انسان دنیا والوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت بن کر کے آیا ہوں اللہ تعالی نے ہمیں کسی کے لیے کوئی مصیبت اور سہمت نہیں بنایا ہے پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے انسانوں کے لیے بھی جنوں کے لیے بھی یہاں تک کہ کائنات کے زربے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اے لوگوں یا الناس انما انا رحمت ایک اللہ نے مجھے سراپ اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نمبر دو اللہ نے محتاط ہمیں, ہمیں بنایا ہے محتاط کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور ہے اور کس کے انسانوں تمہارے لیے تم کو دے رکھتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کو دنیا میں مغوز بنوایا تو اپنے سرو کرم سے بطور ہے بس اور تحفے سے تمام دنیا والوں کو دے دیا ہے اللہ کا تعالیٰ سے اسی نے نبی علیہ السلام کو طرف نہیں کیا تھا اللہ مجھے ایسا ایسا نبی بھیج دے دی نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صدر ورم سے آپ کو بہداد یعنی آپ کو کس اور ہلیا بنا کر کے بھیج دیا ہے اب جس نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ جس نے قبول کیا وہ تو نجات پایا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے تحفے کو رد کر دیا اور اس نے شکرا دیا وہ انسان تباہ برباد زبانہ تو گمراہی میں جا پڑتا ہے تو میرے بھائیوں جو کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے سب کو اور آپ کی دنیا میں آمد اور آپ کی رسالات اور نبوت کو بطور توحطے کے برندیش کیا ہے اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے اتما <وَالْحِكْمَة> نبی علیہ السلام سامنے دنیا میں آ کر کے پورے انسانوں کو اخلاق کی تعلیم دی اتنا آپ نے نمائی؟ اے انما سنایا ان نماز و حصو لمبین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنا چہتنا کو عام کر دیں اسی لیے ہما محمد حمل رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جب نجاسی بادشاہ کے بعد جافر تیار رضی اللہ تارہ ہو اپنے بہت سارے ساتھیوں کو دے کر کے ہجرت کر کے ہر گئے اور ان کے پیچھے مکے والوں کا کفار کا کب آیا اور تمام مسلمانوں کو واپس لانا چاہتا تھا لیکن اس موقع واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے نجات کی بات کے دربار بھی جو سو مسلمان بھی نہیں ہوا تھا نجا کی بات کے دربار بھی جافر تیار رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے بتاؤ یہ لوگ تمہیں کہتے ہیں بے دین ہو گئے اور تمہارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی نے آ کر کے پرساد پھیلایا ذرا بتاؤ تمہارا نبی تم لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے تو نبی علیہ سلاحت و اسلام سے متعلق جافر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات بتائی کا بادشاہ سلامت بات اصل یہ ہے ہمارے آخری نبی جو مندر میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیں سے بہت ساری چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں یا فرح تیار رضی اللہ سالانہ نبی علیہ کا اور آپ کی تعلیمات کا بڑا پیارا تعارف کروا دیں گے فرمایا ہمارا نام وکس تلہری سے وادی امانتی رہی میں وہ حسن الجواری انہاری مسلم بڑا پیارا تعلق کروایا کہا بادشاہ یہ سب کے بادوں کا جو بقار جھوٹا ہے ہمارے نبی نفساد پھیلاتے ہیں ہمارے نبی نفندا چاہتے ہیں ہمارے نبی لوگوں میں توڑ نہیں چاہتے ہمارے نبی نبی اللہ کے ہمارے پاس اللہ کے نبی تو ہمارے پاس آئے ہیں ہمارا نام سب حدیث وادھا پانچ چیزوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں نمبر ایک ہمارا نام صدی ہمارے نبی تو کہتے ہیں دنیا جھوٹوں سے بھر چکی ہے اے میرے مارنے والو تم سچاری کا نامہ مضبوطی سے سانپ لو جھوٹ بولنا بند کر دو ہمارے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے ہمارے نبی جو دعوت دیتے ہیں وہ یہ جھوٹ بدترین جرم ہے جھوٹ سے بات رہو اور ہمیشہ سچائی سے کام ہو اسی لیے جی اللہ رب العالمین نے اے دنیا کے اندر آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کا بول بالا کیا ایسے اللہ کا کے نبی نے ہم کو سب سے پہلا حکم دیا ہے ہم وہ ہمارا نام سد کہ ہمیشہ ہم لوگ سچائی کا دامن پکڑے اللہ کا ہم تمام لوگوں کو سچائی کا دامن پکڑنے کی تو بھی فرمائے یہ نبی کی سیرت ہے یہ نبی کا طریقہ ہے اور یہی نبی رہے تو آسان کی پہلی دعوت تھی اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کو حکم دیتے ہیں یا اللہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے کرو اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیا کرو آپ جانتے ہیں ہزاروں قسم کے گناہ اور ہزاروں قسم کی برائیوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بنا رکھا ہے اسی لیے سب دیکھے شاخ روایا اے, اے میرے سامنے والوں اپنے آپ کو چھوٹ سے بچاؤ کبھی بڑے گرل سجور جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے ایسی برائی ہے کہ ہزاروں گناہوں کا سبب سور بن جایا کرتی ہے اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ تو پہلی کی دعوت ہمارے نبی کی ہے وہ امرانات الحدیث ہمارے نبی سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں نمبر دو و امرنا بے ادانی امانت ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے اور تاکید کرتے ہیں یہ ہمیشہ امانت کی حفاظت کیا جائے امانت داری کی دعوت دیتے ہیں ہمارے ندی لوٹ مار چوری اور ایک دوسرے کے مار کو کسم کرنے یا چھپانے کی دعوت نہیں دیتے جو اصل میں زمین صرف خاص ہے ہمارے نبی ہم کو حکم دیتے ہیں اے لوگو امانت کی حفاظت کیا کرو اور امانت کو امانت والے کے پاس ویسے ہی پہنچا دیا کرو آج نبی علیہ نے اس قدر امانت کی دعوت دیا ہے امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ مسند میں اور امام طی رحمۃ اللہ علیہ شوب القل کرتے ہیں انس بن رضی اللہ تعالیٰ سے یہ قدم ختمانہ رسول اللہ علیہ حضرت انس مالک کہتے ہیں اکثر اور بیشتر ہمارے ندی جب ہم لوگوں کو خطبہ دیتے تو خود دے کے اندر فرماتے اے مسلمانو یاد رکھو لا ایمان علم امان ارا اے مسلمانو امانت کی حفاظت کرو کان کھول کر کے سن لو ل امان امان تعالیٰ جو امانت داری اپنے اندر نہ پیدا کرے جو امانت کی حفاظت نہ کرتا ہو جو امانت دار نہ ہو اس کا ایمان اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے وہ لازی ملا العالیٰ اور وعدے کو پورا کرو کیونکہ جو وعدہ نہیں پورا کرتا اس کے دین کی کوئی اللہ طارا کے ہاں نہیں ہے تو میرے بھائی نبی رہنا خام نے دوسری دامت کے لوگوں کو دیا اطارے امانت نمبر بیس حضرت تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سیر ہمارے نبی نے دنیا میں آ کر کے ہم لوگوں کو سلے رحمی کی دعوت دی ہے رشتے ناطے سے بگار پیدانا کرو سلے رحمی کو جوڑا کرو یہ سلے رحمی کرو یہاں تک کہ نبی رہے راستہ میں ساس نبایا کا اے لوگوں تم سلے رہنی کرو جو رشتہ دار تم سے جڑتے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی سلے رہنی کرو اور او جو رشتہ دار تمہیں اے تم سے ادائیگی اختیار کر لیتے ہیں کتے تعلقی کرتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ تم سلے رحمی کیا کرو ہمارے دبیر اعلان کر دیا لڑکا تھا اللہ نے ہمیں جو سلے رہنی کی دعوت سے لے کر کے وہ سلے رہی یہ نہیں ہے کہ برابر کا معاملہ کیا جائے جو رشتے دار تمہیں بلائے جو رشتے دار تم سے مل کے رہتے ہیں تم ان کے ساتھ مل کر کے رہو یہ سلے رہی ان کو نہیں بھیجے یہ سلے رہی کہ دنیا میں کام ہے سارے لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں جو سلے رحمی میں لے کر کے آیا ہوں جس سلے رحمی کی دعوت میں دیتا ہوں وہ سلے یہ ہے کہا وہ سلے رحمی میں اس سلے رہتی کی دعوت دیتا ہوں جو رشتے دار تمہیں کاٹتے ہیں ان کو تم اپنے سے توڑنے کی کوشش کرو جو تمہیں نظر انداز کر دیتے ہیں ان سے تم اپنے تعلقات کو برابر رکھو یہ تھی جس کی دعوت نبی رہے ہیں جب تک شاہ کا دربار ہے حضرت جاخرے تیار ربی اللہ تعالیٰ ہو نبی رحسرا شام کا تعارف کروا رہے ہیں اور آج کی دعوت کا اعلان کر رہے ہیں ہمارے ندی فسادی نہیں ہے ہمارے ندی بولنے کی دعوت نہیں دیتے لے لڑائی مار دیت, پیٹھارت کا مشن لے کر کے ہمارے نبی نہیں آئے ہیں ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے سچ کی بات بولو امانت کی حفاظت کرو اور امانت کا اپنے اندر پیدا کرو وہ اور ہمارے نبی جو دعوت دے کر کے آئے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سلے رہنے کی رائے نمبر چار ہمارے نبی نے ہم آ, ہمارے ہاں آ کر کے ہم لوگوں کو جو بھی دعوت دے دیا ہے وہ سلجوار کی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوپ کیا کرو پڑوسیوں کا خیال رکھو نبی رہسرا سامنے ہم کو یہ دعوت دیا ہم کو یہ تعریف کیا کہ ہم پڑوسیوں کا حق ادا کریں اور ان کے ساتھ بھلائی کریں اگر پڑوسیوں سے ہمیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے سیدا پر ہم صبر کریں نجاسی بادشاہ ہمارے نبی نے تو پڑوسیوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے صحیح و مسلم کی روایت ہے نبی رہے سر صاحب کماتے ہیں ایسے میں کسم خا کے کہتا ہوں وہ کلما پڑھنے والا مومن نہیں ہے کلبہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا وہ کسم خا کے کہتے ہیں صرف کلبہ پڑھنے کے مومن نہیں ہو سکتا سہارے گرام کا تین برتما آپ کسم کھا کے کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ کون سا مست ہے جس کے ایمان کی نفی آپ تین مرتبہ کا سمجھا کے کر رہے ہیں آج سرمایا میں اس کلمہ کو کے ایمان کی نفی کر رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی سے اپنے پڑوسی کو ستایا کرتا ہے جو پڑوسی اپنے پڑوسی کو ستایا کرتا ہے جو انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سوروپ نہ کرے ہم اس کے متعلق تین کا تک دے ہیں اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے حقابل قبول نہیں ہے حضرت کا فرے تیار ربی اللہ تعالیٰ نہ دربار میں یہ چار باتیں بتائیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں دو چیزوں کا اور حکم دے رکھا ہے ہمارے نبی کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ مبے کے کافر یہ مبے کا وقت آئے ہوئے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ان کے اندر اختلاف پیدا دیا ہمارے نبی نے ان کے یہاں فساد ساتھ ہمارے نبی جس کی یہ شکایت گھر لوگ لے کر کے آئے ہیں ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا محرم وسط ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا اس حرام چیز کے قریب نہیں جانا ہمارے نبی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے ورم حرام چیزوں سے قریب نہیں جانا بس ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے وسط خبردار کبھی کسی کو قتل نہیں کرنا ہمارے نبی نے پورے حصے مرا کیا ہے کتوبار تب سے ہم کو مرا دیا ہے اور جس قدر اللہ ہو نبی اللہ علیہ کا ان شاء الف رواتے ہیں کہ ایک موبن کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں اور چند کے سارے دروازے کھول رکھا ہے تب تک حرامن جب تک مالو یو سیو دمن ہرامن جب تک کسی کا خون نہ ہر دے اگر اس نے کسی کا خون کیا اب جنت اور نیٹوں کے دروازے نہ اس کے لیے بند کر دیتی ہمارے نبی نے اس قدر چرم کی اور مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اس قدر کرایا ہے اب ریساس نمایا ان سبوں کو تو جانے دو آدمیوں کو جانے دو اگر کسی نے ناہک کسی پرندے چھوٹا ستا وا دوا کرتا ہے کسی نے ناہک پھیلا بجے گور قتل کر دیا ہے تو چھوٹا سا گوریا نانی پرندہ قیامت کے بعد کاگل کے سر پر بیٹھے ہوئے کے مہدار میں محدانا کے سامنے اپنے ساتھی کو لے کر کے آئے گا اور کہے یا سلحا فیمان اس آج اس سے آپ پوچھ لیں اس نے کیوں کتر کیا تھا میرے بھائی ہمارے نبی امن امان کے علم بردار تھے اس کے بعد ہماروں کہتے ہیں اے اے اے بادشاہ سلامت ہمارے نبی نے ہمیں چند سے منع کیا ہے جس سے منع کیا ہے وہ رہا انل پہنچے وہ کورس نور ہے وہاں تر مانی سیتے وہ سنا ہمارے نبی نے ہمیں سند باتوں سے منع کیا ہے نمبر ایک ہمارے نبی نے بے حیا سے بچا کرو بہت بے حیائی بے حیائی کو اپنے آپ کو بچاؤ اور اس سے بچاؤ ہمارے نبی نے حکم بھی ہے وہ سب نے دور جھوٹی گواہی دہتے. اور جھوٹی پات کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چھوٹی گواہی نہیں دینا نمبر بیس دی. ہمارے نبی نے ہم کو منا دیا ہے وہ آخر مالی یتی کبھی کسی یتیم کا مال نہیں کھانا ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے وقت تد سنگھ کو سنٹ ہے کسی پاک دامن پر بہتان تلاشی نہیں کرنا وہ دیکھو ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے انا گدم وغیرہ اس طرح کا بھی ہمارے نبی نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کسی ایک اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں ہمارے نبی نے ہم کو شرک سے منا کیا ہے اور توحید کداوت دی ہے وہ ہمارا نام ویات اور ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو رمضان کے روزے رکھو وہ سکاس اور اگر سکاط تمہارے اوپر فرض ہے تو سکاط دیا کرو میرے جو ہمارے نبی نے دنیا کے اندر آ کر کے سچائی کی امانت کی ثقافت کی عفت اور پاکی کی اشار اور ہمدردی کی اس نے معاشرت کی اور اس نے سلوک کا حکم جداوت کی ہے ہمارے نبی نے رحمت کی رحمت کی تعلیم دی ہے ہمارے نبی کی رائے تعلیم نے نہ کوئی دہشت گردی ہے نہ کوئی بدعمنی ہے اور نہ تو ہمارے نبی کی تعلیمات میں کوئی فساد و لڑائی ہے اللہ تعالی ہم تمام دا مسلمانوں کو نبی کے مقام مرتبے کو پہچاننے کی کوشش فرمائے کا رقم کرنے اور سیرت کو اٹھانے کے کوشش دے اکرو کو رحادآباد رہی الحمد للہ وبفا تعالی نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا بکر خان رقوم الله رسول اس اے دنیا کے مسلمان ہو اے دنیا کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر نبی کو بھیج دیا ہے اب تمہیں کہتے زندگی گزارنی ہے کس کا طریقہ اپنانا ہے کس کے چار چلن کو اختیار کرنا ہے اب دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑو اس کائنات میں سب سے اچھے چار چلن سب سے اچھا طریقہ سب سے بہترین رسوا اور خودوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے اس لیے آخری نبی کا طریقہ اپناؤ ان کے چار چلن کو اختیار کرو ان کی ودا کتا پر خیال رکھو اور ان کے سب سے قدم پر چلو اور دنیا کے تمام چیزوں کو ترک کر در دو اللہ خالہ نے اس شامایا نبل کا نیئر آخرا وہ ذکر اللہ کبھی را لیکن تین شرط اللہ نے بیان کی ہے نبی کے سرے نبی کے طریقے اور نبی کے چار چلن کو اپنانے کے لیے تین شرطیں بیان کی ہے نمبر ایک یہ من اللہ جو اس بات سے جو صحاحتا ہے کہ کیا کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا تو خاتما فل خیر اور اپنے نئے ایمان لے کر کے آئے اسے ندی کا طریقہ اپنانا پڑے گا نمبر دو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتے ہیں آخر اور جو قیامت کی فکر کرتا ہے جو یہ صحاح ہو قیامت کے دن کے میدان میں جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم کرے اور اپنی رحمت ناز کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے بہترین ہمارے آخری ندی کے رہے اور نتیرا خان کا ہمارے نبی کے چال چلن اور سرو طریقے کو اپنائے جو خوف سے اللہ تعالیٰ پجار کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وخار کرنے سے تو ہی نہیں فرمائے جو بیمار ہو شفایت لیے اطاف فرمان جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ادا کرا دے پریشان آل بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اہران کی راہ پر لگا دے تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو نبی کے اسوے سے دور ہیں اللہ نبی کا سچا متو فرما بربادار کرا دے اللہم والمسلمین عباد اللہ اولمینار ول مسلمین اول مسلمان اباد اللہ الله يعضر بالأد والحطان وشياع المقرب ينها عن فشاج والمننتري علىبررج ييدكم لالتكم تذكرون ودكر الله عد القرب وجوه يب لكم